جنت محبت سے بولا جنت جنت ایک مکان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا کہ یہ کیسی ہے دنیا کی اعلی سے اعلی شیر کو جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے عزرت سیدنا اظہر بن مغیث رشمت اللہ تعالیٰ بزرگ تھے نیا عبادت گزار بزرگ تھے فرماتے میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا میں جنت کے شور ہوں اس سن کر میں نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھتے رہنا یہ میرا محر تو جنت کی شور یہ بھی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا حمزد علی عظمی رحمت اللہ تعالی علیہ خور کے بارے میں باہر شریعت میں لکھتے ہیں اگر خور جنت کی خور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے قسم کی وجہ سے مخلوق فطرے میں پڑ جائے اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چرا ایسا حسین و جمیل اور او روشن, روشن دوپٹہ شور کا اور جنتی سب ایک لو گے ان کی آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا جنت میں جنتیوں کا جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے تو وہ شہر سے زیادہ شیریں ہو جائے جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف میں دو ہورے نہ اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر یہ آلات موسیقی جو میوزک انسٹرومنٹ ہے نا یہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ تعالی کی حمد و پاکی کا بیان ہوگا وہ ایسی خوش گلو خوبصورت آواز ان کی ہوگی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف پہ نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوگی بعد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادی اور بہتر بیویاں ہوں گی ادنا جنتی کے لیے یہ ہے جنت جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبو دار آپے سے باہر کرنے والی اور یہ نشہ لانے والی نہیں ہوگی بلکہ وہ تو پاکیزہ شراب ہوگی جو ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی ہاں ہو سی ہوگی یا نے سنا شراب بھی ملے گی پاکیزہ شراب کیسی ہوگی یا نے سنا جنتیوں کو جنت میں ایک لذیذ کھانے ملیں گے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا سسٹم اگر کسی پرندے کو دے کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے یعنی سر کے پاس دس ہزار کھڑے ہوں گے کتنے دس ہزار خادی ضرورت کتنے ہیں خادیموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی ہر نیوالے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان ٹھیک اندازے کے مطابق پانی دودھ اور شراب و شہد ہوگا پینے کے بعد جہاں جائے تھے وہ خود بخود چلے جائیں گے یہ ہوگا جنت میں ہوریں اور ہوروں کا معاملہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا جنت کی شراب پاکیزہ شراب جنت کے کھانے اور دوسری بات آپ غور کریں کہ لذت ستر ستر ذائقے اور کھاتے جائیں گے تو لذت کم نہیں ہوگی اب آپ آپ کے سامنے ایک لذیذ بریانی رکھ دیں بہترین گرما گرم چکن بریانی مسالے والی لگا کر دے دی جائے وہ کتنی دیر کھاؤ گے یار دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آخر ایک دل بھر جائے گا دل نہیں بھرے گا پیٹ بھر جائے گا کچھ تو بھرے گا نیت نہ بھی بھری کچھ تو بھرے گا کتنا کھائیں گے لیکن ایک دل بھر جائے گا اچھا پھر وہ آپ نے مٹھائیاں دیکھی ہوں گی چار چار چھ چھ رنگ کی مٹھائیاں ایک ہی ڈالی میں بنی ہوئی ہوتی ہیں کھاؤ تو دوسرے کا پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسی تھی کہ وہ کیسی تھی یہ ایک میسر سمجھانے کے لیے آپ سوچیے کہ ہوں گے سونی اور کے دس ایک کہ ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ایک ہاتھ میں سونے کا پیالہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں اتنی اتنی لذیذ نعمتیں اس میں ہوں گی اتنے مزے ہوں گے کھاتے جاؤ تو نہ دل بھرے اور نہ مزوں میں کمی آئے ایک کا مزہ دوسرے مزے میں رکاوٹ بھی نہ بنے اتنی لذیذ اور اتنی نعمتیں اللہ تعالی عطا فرمائے اب پانی کی پیاس لگے پانی پینا ہے خود بخود پیالہ آ گیا اس میں بھی جتنا پینے کی طلب ہے اسی قدر اس کے اندر شہے پانی دودھ اور شراب اس کے اندر موجود ہوگی پیور آٹومیٹک چلا جائے یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے نا ایمان والوں کے لیے یہ ہے جنت جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ وہاں کھانے کھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جنت کے لباس کا بھی سنا سنا ایک سے ایک, ایک فیشن والے لباس ہم لوگ پہنتے بھی ہیں بھی نا, نا, نا, نا, نا, نا, نا, نا دو دن کے بعد اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کیلے ریواہ دھبے والے گندے گندے بدبو آ رہی ہوتی ہے ہمارے کپڑوں سے بھی हैं? جنت کے لباس کی باتیں سناؤ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ آن نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں خیال گزرا حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کی شکل چودوی رات کے چاند کی طرح ہوگی اور وہ وہاں نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ کزائی حاجت کے لیے بیٹھیں گے ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی وہ اس قدر حسین ہوگی کہ ان کی پنجیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا ان کے درمیان اختلاف ہوگا نہ بخ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تصویر بیان کریں گے کیسی جنتے ہیں لباس کھانا پینا غذا مشروع شراب دودھ شہد پانی اور نا جانے کیا کیا اور ایک کاش آکا کے دستے مبارک سے کوسر کے جام بھر بھر کے مل جائے ہم پیاسوں کو آقا کے دستے مبارک سے کوسر کے جام بھر بھر کے ملیں آقا بلا بلا کر پلائیں یہ میرے امتیوں کے لیے ہے کاش کاش کاش کاش ایسا ہو جائے ہم پیاسوں کا تو بیرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا پھر جنتوں کے لباس نہ پُرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی بنا ہوگی جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت پہ جائیں گے تو ہر ایک اپنی آمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا بڑی غور سے سنیے گا اور اور اس کے اور فضل کی حد نہیں اللہ تعالیٰ, اللہ, تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں پھر انہیں دنیا, دنیا کے بڑی توجہ تو سنیے گا, گا اور بس, بس, بس آپ کے سینے میں جو, جو, جو دی لینا دل ہے نا وہ انشاءاللہ خوشی کے مارے میں چل جائے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کس چیز کی اجازت دی جائے گی اجازت دی جائے گی اپنے رب کا دیدار کرنے لوگ رب کے دیدار کی اجازت دکھائے گی جنتی اپنے اللہ کا دیدار کریں گے سنو عرشی ظاہر ہوگا رب اس کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے اللہ یہ تمام تو بیکھو. ان جنتیوں کے لیے ممبر بھی چھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یا کے ممبر زبرجت کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں کا ادنا مشک مشکو کافر کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے برکر نہ سمجھیں گے اور اللہ تبارک وائدہ کا دیدار جیسے آفتاب اور تودوی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کیسا،, وہ کیسا, کیسا وقت ہوگا جب جنزیوں کو اپنے رم کا دیدار ہوگا کیسا وقت ہوگا اللہ ہمیں بھی انہیں شامل کر دیا اللہ دوبارہ ڈالنا ہر ایک پر تو جلدی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلا میں پلا تجھے یاد ہے جس دن تھی ایسا ایسا کیا تھا اللہ اللہ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے جائیں گے بندہ عرض کرے گا یا رب کیا تو نے مجھے तो بخش نہ دیا یا اللہ کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا میرا ہم ارشاد فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے اب بادل چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا اور اس کیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی کی اور اللہ تبارک و تعالی عرشا فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے اب بازار کی باری آئے گی کسے فرشتوں نے گھیرے ہوئے ہوگا اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا اس میں جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی نہ جانے جنت کے بازار میں کیا ہوگا دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے ان اللہ اللہ مزید سنو جنتی اس بازار میں وہاں ملیں گے ارے ارے وہاں ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے اس کا لباس اچھا دیکھے گا ابھی بات کی پوری بھی نہیں ہوگی کہ فوراً گور کرے گا کہ میرا لباس اس اچھا ہے کیونکہ غم نہیں ہے نا میں حزر و ملال نہیں ہے اللہ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس جائیں گے ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی مبارکباد دے کر کہیں گی واپس ہوئے آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس گئے تھے آپ کو جمال بڑھ گیا ہے جنتی جواب کیا دے گا جواب دیں گے اللہ تعالی کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تھا ہمیں ایسا ہی ہو جانا ضروری تھا یہ کیوں نہ بڑھتا جنتی باہم ملنا چاہیں گے اب ملنا چاہیں گے جنتی فلاں سے ملنا فلاں سے ملنا ہے ایک تخت دوسرے کے پاس تخت چلا جائے گا اور, اور ایک, ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات بیویاں ان نعمت اور خدا تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے ایک ہزار برس کی مسافت تک اس کا یہ سارا معاملہ ہوگا اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا یعنی ایسے بھی جنتی ہوں گے Mi. جو سب سے معزز کہلائیں گے معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ کون ہوں گے جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے یعنی ایسا بھی ہوگا ہمیں انہی میں ہونا چاہیے اللہ ہمیں ان میں کر دے ایک کاش جب, جب جنتی جنت پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا سنو یار رب کی رحمت کو سنو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں اللہ تیری رحمت تو کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور چاہیے جو تم کو دوں عرض کریں گے مولادوں نے ہمارے منہ روشن کیے جنت میں داخل کیا جنت سے نجاتی اس وقت, وقت پردا کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا اور دیدار الہائی سے مر کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ جنت میں نانی بنجیک نانی مالا از پتو مدم نام از پتوے مدم نیا اللہ میری جو چند جھلکیاں تو بتائی دنیا میں کوئی عورت کے پیچھے پاگل ہے گنا کر رہا ہے کوئی لباس زینت فیشن کے پیچھے پاگل ہے بعد کا گنا بھرے فیشنوں میں لگا رہتا ہے تو کوئی نشے کے پیچھے پاگل ہے طرح طرح کے شراب اور طرح طرح کے الٹے سیدھے نشوں میں لگا ہوا ہے تو کوئی مکان گناہ کر کر کے مکان بنا رہا ہے اپنے مکانوں کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے طرح طرح کی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں لذیذ کھانوں میں لذیذ مشروبات میں طرح طرح کی چیز اس لیے میں نے چند وہ چیزیں بتائیں جن میں آج کل ہمارا ذہن بڑا گھومتا ہے اچھا مکان اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا تو یہ مطلب کہ عورت لڑکی بے پردگی بے حیائی فلاں فلاں نشہ وغیرہ یہ وہ پاگل ہوئی ہوئی قوم کے پیچھے اور اس پہ گنا اس کام کے لیے گنا گات کرنا کیا ہے یار نیکی تو کرنی ہے کیا کرنا ہے نیکی کرنی ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالی کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے ہمیں ان اللہ جنت کی تیاری کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے ضرور کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت جنت جلدلن جلدلن ایک ایک حل مجدلن مجدلن مجدلن کے بس کر لو اجنبی, اجنبی, اجنبی یا اس طرح لڑکی عورتوں سے ناجائز تعلقات خلاص شراب ادفاق و نشے کی عادت خلاص ناجائز غذاؤں کا کھانا خلاص ناجائز مشروبات ہرا مشروبات پینا خلاص نا جائز گھر کی تعمیرات کا سلسلہ خلاص ناجائز آمدنی خلاص سب ختم گناہوں کا سلسلہ ختم انشاءاللہ اللہ جنت میں جائیں گے نیکیاں کریں گے اللہ کو راضی کریں گے اللہ اپنے کرم سے جنت میں داخلہ دے دے اللہ تعالیٰ جنت میں بورے بھی عطا کرے گا جنتی کھانا بھی عطا کرے گا جنتی مشروب بھی عطا کرے گا جنتی محل بھی عطا کرے گا پھر جنت کے بازار میں بھی جائیں گے اور جنت کے بازار سے جو چاہیں گے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے چاہا اس کے کرم سے اس رب کا دیدار بھی کرے گے